سورہ آل عمران آیت إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ تبدیل غَفُورٌ الحیم وہ لوگ جن پر اسلام کا برحق ہونا واضح ہو گیا مگر پھر وہ اپنے تکبر حسد حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے اور وہ لوگ جو ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت برستی ہے اور ان پر فرشتے اور مسلمان بھی لانت بھیجتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ عذاب میں جلیں گے لیکن جو ان میں سے سچی توبہ کر لیں تو ان کے لیے مغفرت اور معافی کا دروازہ کھلا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں ایسے سخت مجرموں اور شدید ترین باغیوں کو دنیا کا کون سا بادشاہ معافی دے سکتا ہے لیکن یہ اس غفور کی پناہ گاہ ہے کہ اس قدر شدید جرائم اور بغاوتوں کے بعد بھی اگر مجرم نادم ہو کر سچے دل سے توبہ اور نیک چال چلن اختیار کر لے تو سب گناہ فوراً معاف کر دیے جاتے ہیں